شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کافروں کی بات تھی سمجھے آپ کافروں کے مقابلے کامل مومنین کی بات ہے کین کی بات ہے کامل مومن جو سب سے اکمل ہیں وہ کون ہیں جی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 دنیاوی زندگی کے اندار جس طرح موس علیہ السلام کی مدد کی یا نہیں اب دیکھو نا جب ابتدا میں گئے منہ سارون دو آدمی تھے تو اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا پھر پہ یا نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکا تو یہ نمونہ ہے تمہارے سامنے و یوم یقوم عل <الْأشحاد> یوم سے پہلے نر ہم ہم ہے و نر ہم یوم ال دنیا میں مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان پر رحم کریں گے خصوصی و نر ہم ہوم یوم اور رحم کریں گے ان کے اوپر جس دن قائم ہوں گے گواہ قیامت کے دن گواہ گواہی دیں گے یا نہیں اشہاد کے نہیں کو ملائکہ انبیاء مومنین ملائکہ انبیاء مومنین اور عضابی کبھی دیں گے یوم علاف و ظالمین اب یوم اشہاد کا بیان ہے کہ یوم اشہاد کیا ہوگا نہ نفع دے گا ظالمین کو ان کا عذر بہانے اور ان پہ خدا کی لانت ہوگی اور ان پہ عذاب ہوگا دار آخرت کا سو من عذاب عذاب ہوگا دار آخرت کا میرے محترام جب فرما انڈا لانسر و رسولانا ہم اپنے رسولوں کی کا کرتے ہیں مدد تو نمونۂ نصرت ہے والق دات نامو صدا نمونۂ نصرت بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے یقینی بات ہے کہ ہم نے دی موسی علیہ السلام کو کتاب ہدایت کی خدا کا من لکھنا ہے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 کہ لوگ قارون کے وارث بنے بیٹھے ہیں تم اس کتاب کے وارث میں آئے ہیں تمہارے آگے کتاب نہیں ہے تمہارے آگے کیا ہے قرآن ہے لوگ قارون و فرعون کے وارث بنے بیٹھے ہیں تم اللہ کی کتاب کے وارث بنے ای بڑا اعزاز ہے بڑا اعزاز ہے خدا کی قسم ہزاروں بادشاہوں کو یہ اعزاز نصیب نہیں جو تم نے اللہ کا کلام ہے ہمارے سامنے اور وارث کیا ہم نے بنی سر کو اسی کتاب کا یہ کتاب ہدایت ہے ہر ایک کے لیے کوئی رہنمائی تو ہر ایک کو کرتی ہے نا الیحت ان کے لیے ہے الہل الباب عقل مندوں کے لیے وہی مستفیدین ہیں حق تسلی نمبر دو تسلیات آ رہے ہیں حضرات کو تسلی دیگی تسلی دوسری بات اور اصول کامیابی نمبر ایک پر صبر کریں دین میں تکالیف آتی ہے بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے کون سا وعدہ اندرو روس لالہ ابھی پڑھا ہے نا وعدہ اللہ کا سچا ہے واسطہ پھر کا صبر کے بعد دوسرا اصول کامیابی کیا ہے استقفاق لے زمبے کا اپنی خطا کی استغفار کر یا خدا سے مراد کو بڑا گناہ نہیں یعنی صبر ہے نا صبر تو اس کی کے آلہ قسم میں تھوڑی لغزش آ جائے تو پھر استفار کرو آگے سمجھ کمالے صبر کے اندر کچھ لغزش آ جائے تو پھر استفار کرو اور معافی مانگو واسطے خطا اپنی گئے اور نمبر تین بے حمد رب کا نمبر کتنی جی چار تو اصول کامیابی یہاں کتنی ہیں جی چار ہیں صبر ہے استفار ہے شغل بد تصویر ہے شغل بد تعمیر ہے چار اصول کامیابی ہیں ہمیں بھی چاہیے ان پہ کار بند رہیں شام کو بھی اور صبح کی تصویر پڑو سات ہمد رب ہے ان کا پہلے بھی ذکر تھا اب بھی وہی ذکر آ رہا ہے زجر ہے ان کو بے شک لو وہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بغیر دلیل کے کہ ان کے پاس ہو کوئی دلیل نہ دلیل اکلی ہے نہ نقلی ہے ان فی سدور اہم سبب جدال سبب جدال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 کہ ان کے اندر کب ہے کیا ہے تکبر ہے اور یاد رکھنا ان کا تکبر خاک میں مل جائے گا ان کا تکبر یہ بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کو ہم نہیں پہنچ رہے دیں گے خاک میں آپ تو بات سمجھ یا نہیں اچھا جی کہاں ہیں جی ان بے شک وہ لوگ کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی اے میں بغیر دلیل عقلی نکلی کے کہ ان کے پاس ہو انفی صدور ام سبب اجداد نہیں ان کے سینوں کے اندر مگر تکبر ہے اور نہیں وہ پہنچنے والے اس تکبر کی انتہا کو خاک میں مل جائے گا پھست ایزب اللہ اب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا یہ مجا دلی تجھے تکلیف دیں شرارتیں کریں تو آپ اللہ کی پناہ لینا کس کی پناہ لینا کیا پست اللہ یہ علاج ہے دافع شر کا ان کے دافع شر کا علاج پناہ پکر ساتھ اللہ کے کیونکہ وہی سمیے بصیر ہے بھائی کوئی آدمی تم پہ حملہ کرے تو تم پناہ کس کی لوگے بڑے کی چھوٹے کی بڑے کی عادت اسی ہے اور سب سے بڑا کون ہے اللہ اللہ کی بنا میں آگے لخل کچھ سماوات اور دلیل برائے ثبوت قیامت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 تو آخرت ہونی چاہیے جہاں عملی طور پہ تمیز ہو جائے کیا ہو جائے جی عملی طور پہ کہ ان کو بیمانوں کو کہاں ڈالا جائے دو ذخت کے اندر دیکھو یہ دوسری دلیل ہے کہ نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا اندھا کون ہے جی دی؟ صاحب دیکھ رہا منہ میں اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے وہ بل المسی کار یہ برابر نہیں بہت کم سمجھتے ہو تم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 حسردا فی پہلے آ چکا تھا فد اللہ مخلص علین وار حل کافر رب دوسری دفعہ ذکر دعوا دوسری دفعہ اور فرمائیں رب تمہارے نے پکارو مجھ کو است جب میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ان اللہ عست انجام شرک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 وہ سونا پیدا ہوتا ہے کہ آدمی سحری کے وقت اٹھے یہ جی خیال کیا کرو میں حیران ہوں جہاں ہی جاتا ہوں نا ہمارے مولو صاحبان ادار و در ساری رات گڑبڑ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں دیکھو <laughs> اللہ وہ ذات ہے جیسے کیا تمہارے لفے کے لیے رات کو تاکہ سکون کرو اس میں ون نہارا مبصرا اور دن کو کیا بنایا دی روشن دکھرانے والا بے شک اللہ صاحب فضل کا ہے اوپر لوگوں کے لیکن اکثر اچھا لوگ نہیں شکر کرتے ان نعمتوں کا ظالکم کا اشارہ میں کس طرف کرتا ہوں بھائی الموس آل جو ذات ان سفتوں کے ساتھ موسو وہی اللہ ہے رب تمہارا پیدا کرنے والا ہر چیز کا لا لا تو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 الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے الٹی چال میں چلاتے ہیں وہ دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جاتی ہیں بند کی جاتی ہیں آنکھ کھولی جاتی ہے لیکن دیوان گان عشق جو ہے آنکھوں کو بند کر کے دیدار کرتے ہیں یہ شعر بڑا بہترین ہے تم دنیا کی چیزیں دیکھتے ہو تو آنکھیں کھول کے لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو مراقبہ کرو اور آنکھیں بند کر بیٹھو کیا بند کر بیٹھو آنکھیں بند کرو تو پھر انوار تجلیات سامنے آ جائیں گے ہاں یہ ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے وہ عجیب دیدار ہوتا ہے سمجھے یہ ظاہری دیدار نہیں ہوتا اللہ جال جالم الارض یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی ہے جی دو اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا تمہارے نفے کے لیے زمین کو قرار ٹھکانا آسمان کو چھت بس صور قوم اور نقشہ بنایا تمہارا فآن سور قوم بہترین نقشے بنایا تمہارے بہترین نقشے بنائے انسان کا نقشہ سب سے بہترین ہے دیکھو نا جی ناک ہے آنکھیں ہیں لب ہے رکسارے ہے کتنا ہی بہترین نقشہ ہے چل جائے اہ ہارون و رشید کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے منصور کے زمانے میں ایک وزیر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ کو کیا تلا اب صبح ہوئی گڑبڑ وہ بیوی میکے چلی گئی میں چاند سے تو زیادہ سین نہیں میں کہ چلی گئی اب یہ پریشان وزیر منصور کی محفل کے اندر آیا اور ماں کو بلایا سب نے یہی فتویٰ دے دیا کہ کیا اس کو طلاق ہے یہ چاند تو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ کیسے روشن کرتے کوئی چاند سے زیادہ لیکن امام ابو حلی اللہ ایک شاگرد بیٹھا تھا انہوں نے کا کوئی طلاق نہیں کیا انہوں نے قرآن کی عید پڑھی لقت خلق لل انسان فیل تکلی فی. ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت دی ہے پیاری صورت دیا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بس دلیل تھی جی قابو ہو گیا آپ بیوی بی کو بلا دیا اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف چمک زیادی ہو نا اس کو حسن نہیں کہتے چاند سے زیادہ چمک سورج میں ہے کہ سورج پہ کبھی تم عاشق ہوئے ہو کوئی کہو بے وقوف سورج پہ آشک ہو سورج کا ناک ہے یہ لب ہیں یہ آنکھیں ہیں یہ کولیاں کولیاں گل ہاں ہاں حسین حسین رخسارا ہے سورج کا ہے چاند کا تمہارا ہے اس کا نہیں ہے یہ ناگ نفرے کرتے ہو بولتے ہو مسکراتے ہو ان میں ہے تو جیس میں چمکتی کو عظیر ہو جاتا ہے کیا لقت خلق نال انسان کی اس لیے تو فرمایا ان اللہ خالق آدم صورت ہی آدم, آدم آدم ہے کوئی چیز ہے <laughs> دیکھو جی اللہ نے انسان کو بڑا بہترین بنایا ہے شکر اداکر اللہ اور نقشہ بنایا تمہارا پاسن سوار بہترین تمہارے نقشے بنائے اور رزق دیا تم کو پاک چیزوں سے ذالکم اللہ رب دلی یہی اللہ ہے جو کہ رب ہے تمہارا موسوم صفات علی شان ہے اللہ جو کہ رب ہے سارے جہان کا وہ والائی یہ ثمرہ ہے وہی زندہ ہے لا اللہ فادو مخلسین لہ الدین یہ ذکر دعویٰ کتنی بار ہے جی تیسری بار پکارا اس کو خالص کرنے والے واقع اس کی عبادت کو الحمدللہ رب العالمین یہ جی ثمرائے دلیل ہے النّی نہی تو اس کے کنارے پہ لکھ لو سورت کا دوسرا حصہ یہ نظم و میں ہے سورت کا دوسرا حصہ کہ پہلے مضامین کا اعادا ہے دوسرے حصے میں پہلے مضامین کا کیا ہے اادا ہے وہی دلائل آ رہے ہیں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 یہ دلیل عقلی وہ ایادہ کس کا تھا یہ دلیل راہی کا نا یہ یاد دلیل عقلی کا وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے مادہ بہی پھر لطفے سے مادہ کری پھر اعلیٰ کہ خون کا لوتھڑا پھر نکالتا ہے تم کو اس حال میں کہ بچے ہوتے ہو سما لے تابل ہو یہاں کچھ لکھو جی مقدر سما یورپ بی کوم و یوب کی کم لے تبل ہو و شدہ کم تم چھوٹے بچے ہو سما یوربی کو وب کی کم پھر تمہاری تربیت کرتا ہے پالتا ہے تمہیں باقی رکھتا ہے تاہ کے پہنچ جاؤ جمانی اپنی کو سما لما یوب کی کم پھر بھی تمہیں باقی رکھتا ہے تاہ کے ہو جاؤ کون جی بوڑھے مین کو میو تو اور بعض میں سے وہ ہیں جو فوت کیے جاتے ہیں پہلے بڑھاپے سے اس کے نیچے لکھو امر مشترک بھائی جو ہی آدمی فوت ہوتا ہے اپنے موت کے مقرر وقت پر یا پہلے ہاں یہ بچہ پود ہوتا ہے اس کا وہی وقت مقرر جوان کا وہی وقت مقرر بوڑھے کا وہی وقت مقرر یہ امر مشترک ہے اور تا کہ پہنچ جاؤ سب کے ساتھ اپنے جو مقرر کو اور تاکہ تم سوچو سمجھو وہ ولدی یو و وی یومی یہ یادہ دلی لکڑی نمبر دو وہی وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارے گا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 ان قریب جان لیں گے عزل اغلال فی ہم جب کہ توف ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر توق جان دو جی ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں لوہے کے ادھر گردن میں آ جائیں وصلاثر اور زنجیر ہوں گے زنجیر کہاں ہوں گے اس کے دو مطلب کہتے ہیں ایک تو یہ کہ توف ہوں گے گردن میں زنجیر ہوں گے پاؤں میں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 کہ ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے بلکم نہ دو بلکہ نہ <نا دوسرا> تھے ہم پکارے اس سے پہلے کسی چیز کو ایسے سمجھ لو کام نہ ہے کذال کا یزیل اللہ اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالم کو ذدیوں کو ضال کا بیما اسباب عذاب یہ عذاب اس سبب سے بھی ہے کہ تھے تم اتراتے زمین کے اندر دل میں یہ تفرحون کا تعلق کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ تھے تم اطراتے اکڑتے اتراتے تھے زمین کے اندر دل میں نہ حق بمار کن تم یہ سبب نمبر دو ہے اور بہ سبب اس کے کہ تھے تم اکڑتے ظاہری طور پہ تو پہلے کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ تفرہون کا آ, دل میں اطرانہ اور تمرہون کا تعلق ہے بدن کے ساتھ بدن میں بگڑ اد ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے اس کے اندر پس برا ٹھکانا ہے متکبرین گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذرا غور کرنا ادھر بھی اد ابواب جہنم ہے اور پہلے آپ نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا سمہ فنارے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 بیرک کے مکان بڑے ہیں بڑے بڑے, بڑے بیرک ان کو کہتے ہیں پھر تحریر کی جاتی ہے تحریر کرنے گا اچھا جی اس کو اس دروازے سے لے جاؤ بیرک میں اس کو اس دروازے سے لے جاؤ بیرک میں اب تو سمجھ آ گیا اب پہلے جو تھا نا گویا کہ جیل میں آ .w .w. پہلے جو داخلہ تھا نا جہنم کا جیل میں آ گئے اب جہنم کے طبقات ہیں مختلف یا ہی نہیں آ, تو بڑے گمراہ کئی ہوں گے چھوٹے کئی ہوں گے پھر ان کے دروازے بنے ہوں گے سمجھے تو ہر ہر دروازے سے ابداس رکھو تقسیم کر دو یہ بات سمجھ ہی ہے نہیں جی. کہ میں اسی چیز کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں سمجھے جی حضرت خان بھی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں انہیں فرمائے پیش عزی حکم ہوگا پیش عظیم حکم ہوگا کہ بحث کے دو دروازوں میں چلے کہ پیش ادیت حکم ہو چکا تھا ہوئے ہو تھا تو میرا مزاج اسی کو ترجیح دیتا ہے بے سم اصور متقبری برانہ ٹھکانہ متقبرین کا واد اللہ حق تسلی خاطم علم اے میرے محبوب آپ صابر کریں وعد اللہ کا سچا ہے ان سروس آپ صورتیں دو ہے میں اس پہ بھی قاضر ہوں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 بھائی بعض باز, باز کیوں ہے میں نے کئی دفعہ کہا پورا عذاب کہاں ہوگا کیا اچھا. تو اس پہ بھی قادر ہیں یا فوج کر دیں ہم تجھ کو ان کے عذاب سے پہلے تو پہلے نہ یور جوں جو ہمارے حوالے ہیں ہماری طرح لوٹائے جائیں گے والدر صلاح و سلم قبل کا ایادہ دلیل نقلی اجمالی یہ ایادہ ہو رہا ہے پہلے دلائل کا ایادا دلیل نقلی اجمالی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 جتنی رسول تھے سب کے اندر عمر مشتراک یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے موضاع دکھاتے تھے موضوعات کس کے حکم سے دکھاتے اللہ اب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ فرمائشی معوضہ ہو جیسے ہم کہیں ویسے نشانی دکھاؤ غلط ہے اور نہ تھا واسطے کسی رسول کے یہ کہ لائق کوئی موضاء مگر اللہ کے حکم سے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 والے تب لوگوں کا تعلق ہے لے تر قبو پہ کس کے ساتھ تا کہ سوار ہو جانوروں پہ اور تا کہ پہنچ جاؤ ان پہ سوار ہو کے اپنی ایک حاجت کو جو تمہارے سینے کے اندر آئے جہاں پہنچنا ہے وہ اور اوپر جانوروں کے اور اوپر کشتیوں پہ سوار کیے جاتے ہو اٹھائے جاتے ہو بات ہی سمجھ بھجوری کم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 اسباب غرور تین تھے ان میں وہ عدد کے لحاظ سے بھی زائد تھے جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی زائد تھے ان سے مال کے لحاظ سے بھی کہتے زائد تھے تو اسباب غرور کتنی ہو گئے جی تین اچھا جی کانو اکثر منہم اسباب غرور تھے وہ اکثر بیت عدد ادب کے ان سے اس کو کہتے ہیں طاقت قومی کہ ہماری قوم کے افراد زیادہ اور زیادہ سخت بیتبار بار طاقت کے یہ طاقت بدنی وہ آثار الفر عر اور بیتبار نشانات کے زمین کے اندر یہ طاقت مال زمین کے نشانات یہ میرے ہیں یہ میرے محلات ہیں یہ میرے میل ہیں مل بن گئے ہم آگنا پسنا کام آئیں ان سے وہ کاروائیاں جو کرتے تھے علما جات ہوں اسباب عذاب وہ اسباب غرور تھے یا اسباب عذاب پر جب آ ان کے پاس ان کے رسول دلائل وادے لے کے تو فار ہو نازان ہو گئے اکڑ گئے نازاں ہو گئے ساتھ اس چیز کے کہ نزدیک ان کے علم معاش تھا جہاں علم سے مراد دین علم ہو گئے یا علم معاش علم معاش علم معاش ہوئی ہے جس کے اندر ٹر ہوتا ہے کیا ماسٹر مشٹر, کمپیوٹر ڈاکٹر ڈپٹی کلکٹر سمجھے جی بات یہی چیز ہوتی ہے <laughs> وہی علم معاش جس میں ٹر ہوتا ہے نازاں ہو گیا ساتھ اس چیز کے کہ نزدیک ان کے علم معاش تھا کہ ملاؤں کی بات کیوں مانے وہاں کا بھیم اور گھیر یا ان کو سزا بنے کے تھیل ساتھ اس کے استغذا کرتے پلم باسنا لکھ لو جی ایمان باس کے غیر مفید ہونے کا بیان پہلے تحقیق گزر چکی ہے کہ ایمان یاس مفید ہے ایمان باس مفید جو گزر چکے تحقیق عذاب عذاب کے وقت کا ایمان قبول نہیں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 جو گزر چکا اس کے بندوں کے اندر تو اندالہ نن سر رسول ال سچا اللہ نے اپنے رسولوں کو امدادی باقی کو تباہ کر دیا اور تباہ ہو گیا اس وقت کافر لوگ